تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفق رکھ دیا اس دن تک کہ اس سے ملیں گے بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے ودا جھوٹا کیا اور بدلہ اس کا کہ جھوٹ بولتے تھے